کیوں نہیں رہیں گے ختم اللہ والا قلوبہم مہر کر دی اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر ولا سمعہم اور ان کے کانوں پر وہ ابصارہم ابسارہم اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے ولہم اور ان کے واسطے عذاب العظیم بڑا عذاب سب سے پہلے تو اس آیت میں دیکھتے ہیں وقف کہاں ہے ٹھہرنا کہاں ہے اگر آپ یوں پڑھیں اسے کہ ختم اللہ اعلی قلوب و اعلی اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی ہے ان کے قلوب پر دلوں پر اور ان کی سماعت پر یہاں آپ ٹھہر گئے وہ اعلی اب ساریم اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ٹھیک اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے یہ ختم اللہ علاقہ لوبہ اللہ نے ان کے دلوں پر موہر لگا دی بس والا سمعیم والا ساریم وشاوا اور ان کی سماعت پر اور ان کی بسارت دیکھنے پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا دونوں طرف مفسرین گئے اور ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے مدارک میں کہ وہ اس طرف ان کا اشارہ تھا یعنی اس طرف ان کا رجحان تھا کہ ختم اللہ علیہ قلوبہ بس یہاں پہ کہ اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر لیکن ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے علاوہ خود امام نصفی بھی اور اکثر مفسرین اسی طرف گئے ہیں تقریباً تمام تمام کہ وہ اعلیٰ سم پر وقف کرتے ہیں یہاں ٹھہرتے ہیں تو جملہ یوں پورا ہوتا ہے کہ اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پر ان کی سماعت پر یہ ہے جملہ پورا ہوتا اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اب دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی کہ پہلے گزر چکا کہ چار درجے تھے اور کیسے مہر لگ گئی ٹھیک ہے نا صاحب اور اس کی ضرورت میں وہ اعلی سم اور ان کے کانوں پر کانوں پر اور دلوں کو کیوں اللہ نے ذکر فرمایا اور آنکھوں پہ پر پردے کا کیوں ذکر کیا بڑی عقلی بات ہے کیونکہ دل ہر طرف سے محسوس کرتا ہے دل میں جتنی خبر پہنچتی ہے علم پہنچتا ہے وہ آنکھوں کے ذریعے بھی کانوں کے ذریعے بھی چھونے کے ذریعے بھی اور زبان سے بھی دریافت کر کے تو دل پہ جب موہر لگ گئی تو باقی جو چاروں حواس ہیں ان سے جتنا علم پہنچا دل نے پلٹا دیا سیمات سننا یہ جو سیمات ہے یہ بھی ہر شش جہاد سے سنتی ہے اوپر نیچے دائیں بائیں آواز تو ہر طرف سے آتی ہے تو اس پہ بھی محل لگ گئی کہ یہ چیز بند ہو گئی اور آنکھیں چونکہ صرف سامنے ہی کو دیکھتی ہیں یا جدھر چہرہ بھی کریں گے ادھر سامنے ہی ہو جائے گا اس کو دیکھتی ہیں اس لیے ان پہ پردہ پڑ گیا ان پہ مہر نہیں کہا کہا اس پہ پردہ پڑ گیا ہے کیونکہ اس کا خبروں کو حاصل کرنے کا ذریعہ سامنے ہے نا تو فرمایا اس پہ پردہ ڈال دیا اور کان ہر طرف سے سنتے ہیں اسی لیے جب تک آواز آتی رہتی ہے نیند نہیں آتی آخری چیز جو معطل ہوتی ہے آپ سوچئے گا نیند کے لیے وہ آوازوں کا کیچ نہ کرنا ہے آواز کا نہ سمجھنا ہے قرآن نے کیا اچھی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحاباف کے بارے میں کہ فنا اللہ آزان اور ہم نے ان کے کانوں میں پردہ ڈال دیا یہ کہ ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا تھپکی دے دی ہم اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں تھپکی دے دی کہ مطلب آخری چیز ہے ماں بچے کو تھپکی دیتی ہے نا تو جب سننا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب سو گیا اس لیے قران نے وہاں یہ لفظ استعمال کیے فاوربنا علی آذانی ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکی دے دی پس کانوں سے سننا بند ہو گیا تو اس کے برعکس آنکھ ہو چکے ح... چونکہ سامنے سے صرف دیکھتی ہے اس لیے فرمایا کہ ان کی آنکھوں پہ کیا ہو گیا ہے الافساریم غشاوۃ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اب ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب عذاب کو یہاں پر عظیم کہا ہے اور عذاب کو آگے چل کے آپ دیکھیں گے دسویں آیت میں یہی دسویں آیت میں عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب کیا ہے علیم ہے درد والا اور یہاں پر فرمایا کہ عذاب کیا ہے عظیم ہے تو عظیم اور علیم دو لفظ استعمال فرمائے ہیں محسرین کہتے ہیں کہ عظیم جو ہوا کرتا ہے اس کا مطلب ہے ہجم میں زیادہ ہے جیسے کسی کو پتھر مار دیا جائے اور علیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہجم میں زیادہ نہ ہو لیکن وہ تکلیف میں شدید ہو جیسے کسی کو سوئی چبو دی جائے تو سوئی اور پتھر میں کیا موازنہ پتھر بہت بڑی چیز اور سوئی بہت سی چھوٹی سی چیز لیکن الم دکھ تکلیف سوئی میں ہے زیادہ تو دونوں اپنے اپنے مقام پہ اور سو باتوں کی ایک بات عذاب تو پھر عذاب ہی ہے چاہے عظیم ہو اور چاہے علیم علی خدا کی ناراضگی وہ تو ناراضگی ہے زہر تو زہری ہے تو ارشاد فرمایا یہ دو آیات میں کہ کافروں کا یہ حال ہے